و اذا اللہ زینا آمن اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کالو آمن کہتے ہیں ہم ایمان لائے یہ آج پہلے گزر گئی نا ٹھیک ہے اب اس کی تشریح نہیں کرتے وہ ازا خلاباز الا بعض اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں کچھ ان میں سے کچھ کے ساتھ کالو تو کہتے ہیں یہ ہے مسئلہ اس کو سمجھیے وہاں تو ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین جب تنہا ہوتے ہیں شیطانوں کے پاس اپنی جیسوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یہی تھی یہاں تھوڑا سا فرق ہے وہ اضاخلا باز اور جب ان میں سے بنی اسرائیل میں سے یہودیوں میں سے ایسے لوگ جو منافق نہیں ہیں جو صحابہ رضی اللہ ہے جو اچھے ہو گئے ہیں اللہ باد وہ جب ان لوگوں کے سے جا کے ملتے ہیں جو منافق ہیں ملنا تو ہے ہی رشتے داریاں تو ہیں وہ تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہیں وہ نہیں کاٹی جا سکتی معاشرہ ہے سوسائٹی میں ایک سے ملنا ہے تو وہ لوگ جو منافق نہیں ہیں ان سے ملتے ہیں جو منافق ہیں کالو تو منافق کہتے ہیں اتوحد سونا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رسی اللہ ان کو جا کے بتاتے ہو کہ ہماری کتابوں میں یہ یہ چیزیں لکھی ہیں بما فتح اللہ علیکم جو چیزیں اللہ نے تم پر کھو ہیں تورات رات میں تمہیں تعلیم دی ہے تم جا کے مسلمانوں کو بتا دیتے ہو یہ جو کم بے تاکہ یہ حجت اور دلیل پکڑ لیں اللہ کے ہاں تمہاری ان باتوں سے اس کتاب سے یہ قیامت میں دلیل لے آئیں گے اور کہیں گے اللہ تو رات میں یہ باتیں ہمیں یہ آ کے بتایا کرتے تھے یہ جان بوجھ کے نہیں مانتے تھے سمجھ آئی بات کہ وہ جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں دوسروں سے کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو تو کی تو کی باتیں تو نہ کھولا کرو جا کے جب کھول دیتے ہو تو کی باتیں تو یہ قیامت میں ہمارے خلاف دلیل بن جائے گی نہیں یار شکر ہے کیونکہ وقت ایسا ہو گیا کہ تنا بھی آئے تو آئی ہے بات مکمل کریں اچھا دیکھیے وہاں اخلاق ہوں اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں جاتے ہیں ایک گروہ ہو گیا جو صحابہ رضی اللہ انہوں نے ایمان قبول کر دیا ٹھیک ہے کن کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس جو منافق ہیں جو یہودی ہیں جو بنی اسرائیل سے جن کا تعلق ہے الہباد ان کے پاس کالو تو منافق آگے سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں اتوحد سونا ہوں کیا تم مسلمانوں کو جا کر باتیں بتاتے ہو کیا بات ومافت اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر تو میں کھو لی ہیں تم نے جا کے بتاتے ہو کہ تو میں رسول اللہ صلی اللہ عظلم کا ذکر ہے تم نے جا کے بتاتے ہو کہ تورات میں ہمارے یہاں وسیعت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ عزم کو ضرور مانے یہ بات نہیں جا کے کیوں بتاتے ہو لیکن ہاتھ جو کم بے اندر بے تو یہ قیامت میں خدا کے سامنے گواہی ہو جائے گی تمہارے خلاف سمجھے تمہارے خلاف گواہی ہو جائے گی صحابہ رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ اللہ یہ ہیں جو مسلمان ہمارے دوست ہو گئے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ تورات میں یہ لکھا ہے تو یہ دوسرا گروپ کیوں نہیں مانتا تھا یہ منافق تھے جو ہاتھ بہی اندر تاکہ تمہارے پردگار پر کیا قیامت کے دن جا کر یہ کیا کریں گے گواہی دے دیں گے افلاط آپ کیا تم مقل سے کام نہیں لیتے بالکل نہ بدایا کرو جو تورات میں لکھا ہے